بسم اللہ وحمان وقت وشم س کو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 تو عربوں کے دو قبیلے اوس اور خزرج اور ان کی بہت ساری شاخیں ان کے بہت سارے قبیلے آدھے اور آدھے عرب عیسائی میرا خیال ہے رہے ہوں گے پچاس کی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری تدبیر یہ کی عیسائیوں کو بھی بلایا پچاسوں کے پچاس آ یہودیوں کو بلایا وہ بھی آگے اوس اور خزرج کے تمام قبائل کے سرداروں کو بلایا سب آ گئے اور آپ نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ دیکھو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 سو سرخ اونٹ دینے ہیں سو اونٹ دینے خوں بہا میں اب بتائیے قاتل کے پاس اگر بال بچے ہیں غریب آدمی ہے سو اونٹ کیسے دے گا ایک اونٹ سو آدمیوں کی غذا کے لیے دن بھر کے لیے کافی ہوتا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دس ہزار دن تک ایک آدمی کو بیٹھا کر کھلایا جائے قاتل نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اب اسے سو اونٹ دینے اس کے پاس دینے کی طاقت نہیں ہے کیا کرنا خوبا دینا ہے مکتول کو مکتول کے بارے سے ان کو رسول اللہ صلی سلام نے ہر قبیلے کے اندر ایک یونٹ بنا دی کہ اس کے اندر تم پیسے جمع کرتے رہو انشور کرتے رہو جمع کرتے رہو اور تمہارے قبیلے کا کوئی آدمی اگر قتل کر دے تو مقتول کے وارثین کو اس یونٹ سے پیسہ دیا جائے کچھ مق... تعطیل دے دے اور اگر کاطل نہ دے پائے تو وہ یونٹ دے پھر دوسرے قبیلے کے اندر بھی یونٹ بنا دی کہ اگر یہ قبیلا نہ دے سکے تو دوسرا قبیلہ اس کی امداد کرے تیسرے قبیلے کے اندر بھی آپ نے انشورینس یونٹ بنائی کہ اگر دو قبیلے مل کر نہ دے سکے کاتل نہ دے سکے تو تیسرا قبیلے جو یونٹ ہے وہ یونٹ تعطل کی مدد کرے. خون بہا دینے میں اس کی مدد کرے اور اگر تمام قبائل کی یونٹیں انشورنس یونٹس اگر نہ دے سکے قاتل کے خو بہا کی مقدار جو سو اونٹ کی ہے رقم نہ دے سکے تو مرکزی حکومت اس میں دخل اندازی کرے گی پھر مرکزی حکومت سے پیسہ دیا جائے گا اور سب مل کر کے مرکزی حکومت کے ساتھ اس کے خون بہا کو ادا کریں گے انشورنس یونٹ بنائی آپ جانتے ہیں یہ انشورنس کس طریقے تھی ایک میوچلسٹ تو یہ جو انشورنس نظام تھا یہ کیپیٹلسٹ نہیں تھا کیپیٹلسٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کیپیٹلسٹ انشورنس جو insurance نظام کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس میں سارا کا سارا منافع ساری کی ساری منفاط سرمایہ دار لے لیتے اسی وجہ سے کیپیٹلسٹ ہے ساری منفاط چلی جاتی ہے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 اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا لہذا اس کو قرآن میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں دی یہ فرق ہے قرآن اور حدیث قدسی میں اب آگے بڑھئے حدیث کی ایک قسم سرکاری مراصلہ میں نے ثابت کیا کہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے لکھا جاتا رہا مراصلہ کہتے ہیں جو لکھا جائے اور حدیث کی دوسری قسم جسے صحابہ نے از خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اقوال اور آپ کی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 تو وہ صحابی لکھنے لگے اسی طریقے سے حضرت عبد الله ابن امر ابن اس رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے 17 سال کی عمر میں انہوں نے سوریانی زبان بھی سیکھ لی اتنے قابل आदमी تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس وقت یہ انجیل جو ہمارے درمیان ہے یا تو عربی میں یا سوریانی میں ہے پہلے انجیل عیسی علیہ السلام کے زمانے میں جانتے کون سی زبان میں تھی آرامی میں تھی ارامی زبان میں تھی ارامی سے یونانی میں منتقل ہوئی اور انجیل کے بشارت تو جب حضرت عیسائی علیہ السلام کے زمانے میں انجیل موجود تھی اس وقت وہ آرامی زبان میں تھی یونانی میں منتقل ہوئی یونانی سے پھر عربی اور سوریانی وغیرہ میں منتقل ہوئی تو سوریانی زبان میں جو انجیل تھی وہ عربی لوگ نہیں پڑھ سکتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ سوریانی زبان سیکھ لوں آپ نے فرما سیکھ لو اور دیکھو انجیل کے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں کیسے کیا ہیں. یا سوریانی میں کوئی یہودی کا خط ہے تو اس کو پڑھ کر کے سناؤ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 ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ ہاں اللہ کے رسول غصے میں ہوتے ہیں وہ باتیں بھی, بھی میں لکھ لیا کرتا ہوں یہ تب بھی میرے منہ سے حقیق اور جب میں غصے میں بات کرتا ہوں تب بھی میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے لہٰذا میری بات لکھتے جاؤ حضرت عبداللہ ابن ابن عصر رضی اللہ تقریباً دس ہزار حدیثیں لکھی ہیں اور آگے بڑھی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 اور کہتے تھے کہ یہ وہ دفتر ہے جس کے اندر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے گویا حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بھی حدیثوں کا ایک رجسٹر تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خود ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا محترم میرے لیے حدیثوں کی کتابیں لکھ دیجئے پانچ حدیثوں پر مشتمل کتاب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو دے دی اسی طریقے سے حضرت ابو ہر رضی اللہ عنہ ہی ہجری کے اندر ہی مال لائے. اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً کوئی چار سال پہلے پانچ سال پہلے ہی ماننا لائے جنگ خیبر کے موقع پر ان کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ جب لوگ ان کے پاس آ کر کثرت سے سوال کرتے تو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 نہ لکھیں یہ بات بالکل غلط ہے اور پائے سبوت کو نہیں پہنچتی بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ کے جو بخاری ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر گڑبڑی ہو گئی ہو روایت کرنے میں حدیث لانے میں غلطی ہو گئی ہو ٹھیک ہے آپ امام بخاری پر شک کر سکتے ہیں لیکن امام بخاری رحمت اللہ اکیلے تو نہیں اس حدیث کو لانے میں دیکھو وہ یہ کہتے ہیں امام بخاری یوں کہتے میں نے سنا اپنے استاد امام احمد بن سے امام احمد ابن حمبل کہتے ہیں میں نے سنا اپنے استاد عبد الرضاق ابن حمام سے عبد ابن حمام کہتے میں استاد مامر ابن راشد سے مامر ابن راشد کہتے ہیں میں نے سنا اپنے استاد ہم ابن منبے سے اور ہمامام ابن منبے کہتے ہیں میں نے اس کو نافع سے سنا نافے کہتے عبداللہ ابن عمر سے سنا ابن عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اگر امام بخاری کوئی بات کہتے تو بخاری میں دیکھو حدیث ہے لیکن جب ہم مسلم امام احمد میں تو یہ حدیث وہاں بھی موجود ہے اور جب اب آپ امام احمد لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بات موجود ہے اب ابن راشد پر بھی شک کر سکتے ہم لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مامر ابن راشد کہ جو استاد ہیں حمام ابن منبے ان کے صحیح حمام ابن منبے میں بھی وہ روایت موجود ہے اب بتائیے کس کس کے اوپر شک کریں گے لہذا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اوپر شک کرنا یہ ایک کا خیز بات ہے اس لیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اکیلے نہیں ہے اس حدیث کو لانے میں وہ جو روایت کرتے ہیں اور روات جو ہوتے ہیں حدیث کی سند میں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 صرف ان کی تحقیق کر لی جائے اور کہہ دیا جائے یہ سکا ہے لہٰذا بھی صحیح ہے نہیں حدیث کو پرکھنے کے لیے تقریباً سو میں یار ہیں جب ان سو کسوٹیوں سے حدیث گزرتی ہے تب جا کر کے حدیثیں صحیح بنتی ہے صرف راوی کی تحقیق کر کے کہ یہ سیک بس حدیث صحیح ہو گئی اب دیکھو ایک آدمی کہتا ہے سولمی نام کا کہ میں نے سنا کہ ہاں. جی جی تو سولمی یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا امام مالک سے امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نافے سے نافے کہتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ ابن عمر سے اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہے کہ یہ جو کرتے ہوئے دیکھا اب اوپر والی صنعت سلسلے تو ذہب ہے امام مالک نافے عبداللہ ابن عمر اچھی سنعت ہے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ سب جانتے ہیں اب سولمی کون ہے جو کہتا ہے کہ میں نے امام مالک سے سنا ہے اب اس کی تحقیق ہوگی اب سولمی جو کہتا ہے کہ میں نے امام مالک سے سنا ہے سولمی کون ہے تحقیق ہوگی اب اگر پتہ نہیں چلا تو مجھول ہے روایت مجھول ہو گئی معلوم نہیں وہ سولمی ہے کون کہاں کا رہنے والا ہے نہیں ملا تو روایت مجھول اور اگر معلوم ہو گیا کہ بنگلور کا ہے اب تحقیق ہوگی تحقیق ہوگی کہ بنگلور میں سولمی نام کے کتنے لوگ ہیں اور یہ روایت کرنے والا کون ہے اب چھانبین ہوگی اس کے باپ کا نام کیا ہے جس نے روایت کیا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 اس لیے کہ یہ جو روایت کر رہا ہے امام مالک کے دوسرے شاگردوں کو بھی یہ روایت کرنی چاہیے تو یہ ہے ذرا شاید کچھ باتیں نہ سمجھ میں آئی بہرحال یہ ایک اہم موضوع ہے اس پر زیادہ سے زیادہ آپ سنیں مطالعہ کریں اللہ تبارک کو تعالیٰ, تعالیٰ میں نیکمل اور اچھی سمجھ کی تو قطع فرمائے واخر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد للہ ہمارا اخزان ہونے جا رہا ابھی آپ نے تاریخ کے عنوان پر آتی ان شاء اللہ پھر دوبارہ کبھی اگر مقصد سجی تو اس موقع پر بہت سی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اور حدیث حکور قبل دو اہم اعلانات ہیں فرمائیں کہ جس طریقے سے اہمات فرمائے ان شاء اللہ عزیز میں یعنی یعنی تاریخ کو یعنی چار بجے ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے جس میں یعنی بالخصوص مسلمان اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے وزیر حالات سے کرنے کے لیے تشریف لائیں اور دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان دن ب دن دوسرے معاملات کے انداز آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمارے یہ مرکزی مسجد عالمی چانار کے موثر امام شریف کے یعنی پڑھ پوتے محمد حجاج اللہ شریف صاحب کے نواسے محمد شریف نے حال ہی میں ایک بہترین کارنامہ انجام دیا جس کو سارے اخبارات میں پڑھنے والے میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک ہوائی جہاز کا ایک مائل تیار کیا جسے میڈیا نے بڑی خوب شہرت دی اور, اور کم سنگھ مسلم نوجوان کا بہترین تعارف بی بی سی کے ذرائع سے بھی پورا کیا گیا اگر وہ یعنی ہمارے مدثر سالوں میں موجود ہوں تو وہاں اگر نہ آئیں تو کم از کم ان کے نانا جناب ہدایت اللہ شریف صاحب ہیں تو وہ آئیں آج جمعیت کی جانب سے ان کو وہ انعام نوازا جا رہا ہے الحمدللہ ایسے ہی انعامات ہم دن ب دن مسلم طلبا جونامے انجام دیں گے ان کی مت افزائی کے لیے ہم پیش کریں گے اب ہمارے صدر جلسہ مولانا عبدالرحب جمی صاحب حفیظ اللہ کے ہاتھوں یہ انعام ان کے نانا بدارت اللہ شریف کو دیا گیا ہے اب ہمیں اور ضروری اعلان یہ ہے کہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جن احباب نے وقت کے ساتھ پیسے کے ساتھ ماں کے ساتھ ٹائم کے ساتھ جو ہمارا تعاون کیا ہم سب کے لیے قید کرتے ہیں آپ کے ماض میں آپ کی کمائی میں آپ کی عمر میں ترقی فرمائے اور ایسے ہی جی کام میں آگے بڑھ کر ہمیں السلام علیکم محرم علما اکرام مہمان اور <ze> ہم علم بنگلور سب سے پہلے اللہ عزت کا شکر گزار تو نصرت سے ہم نے جو عدم اور علماء آزاد کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کانفرنس کا اختیار کیا خصوصاً مولانا جلال الدین صاحب قاعمی حفیظ اللّہ اور مولانا عبد البحاب صاحب جامع حفظہ اللہ کا جنہوں نے سفر کی قوتیں برداشت کر کے اپنا قیمتی وقت اس کانفرنس نظر کیا اللہ تعالیٰ ان کے علم اور حمل میں مزید رابطہ فرمائی اور ہم ان اور ہم ان معاون اور مسلم کا بھی مشکور ہیں جنہوں نے اس کانفرنس کے کے لیے ہر قسم کا تعاون دیا اللہ تعالیٰ ان کے کار فہر کو قبول فرمائے اور انہیں جزائے قید دے اور ہم ان سامعین اور خواتین امت کے بھی مشکور ہیں جنہوں نے اس اس کانفرنس میں پورے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا اور پورے صبر اور ضبط کے ساتھ اس کانفرنس کے علماء حضرات کے خطاب کو غور سے سنا اور ہم امید کرتے ہیں جب کبھی ہم ہمارے اس قسم کے دینی اجتماع ہوں گے اس میں ضرور شدت فرما ہمارا حوصلہ ہمارا حوصلہ بڑھائیں گے اور آخر میں ہم ان مذاہب کے ذمہ داران ہیں جنہوں نے ہمارے اس کاٹن کی نمایات کا وقتاً فوقتاً اعلان